ہے کہ کیا سلاطبی کی جماعت کرائی جا سکتی ہے یا سلاد الطبی کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے خیر کوئی بھی جو نفلی نماز ہے نا جی وہ تبائی کے ساتھ اعلان کے ساتھ جماعت اس کی نہیں ہونی چاہیے علیحدہ علیحدہ نماز جو نفلی ہے وہ پڑھی جانی چاہیے لیکن یہ صرف اختلاف ہے افضل اور غیر افضل کہ جماعت کے ساتھ غیر افضل ہے نفلی نماز اور بغیر جماعت کے نفلی نماز افضل ہے لیکن اگر لوگ جماعت کے ساتھ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جس میں نہیں پڑھنی وہ بھی میچی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے پھر بعض علماء نے کہا کہ چلو وہ کرا بھی لیں گے کنالا لازم لوگ مکرو